حج کا آسان طریقہ قدم بہ قدم حج کا مبارک فریضہ پانچ دنوں میں ادا ہوتا ہے آٹھ ذوالحجہ تھا بارہ ذوالحجہ جب کہ تیرہ ذوالحجہ کے دن بھی جو مینا میں رکنا چاہیں رک سکتے ہیں ان تمام دنوں میں کس ترتیب سے کیا کیا اعمال کرنے ہیں اور ان کے کیا کیا احکام ہیں یہ سب کچھ دن بہ دن کی ترتیب سے ملاحظہ فرمائیں حج کے دوران ہر دن کی صبح اس دن کے اعمال کا مذاکرہ کر لیا کریں